وقبر وقبر وقبر وقبر وقبر وقبر حالات حاضرہ پر مبنی عمر میڈیا کا خصوصی پروگرام پاسون قدم قدم پہ روش روش پہ جہاد کے پھول کھل گئے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 ولایتی ڈی خان میں چودہ جبکہ ولایتی بنو اور ملاکن میں بال ترتیب بارہ اور سات حملے کیے گئے ہیں مذکورہ حملوں میں ساٹھ اہلکار ہلاک جبکہ چورت تر زخمی ہوئے ہیں ہلاک و زخمیوں کی کل تعداد ایک سو چونتیس بتائی گئی ہے ان حملوں کی مزید تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سن سکتے ہیں ہے, کہیں پہ تکبیر کے نارے, کہیں پہ جذبوں کی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 اور باخبر رہیے منانے دین پر بجلی کی ہم یلغار ہیں جس سے کانپتا ہے ہم وہی سالار اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ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 نئے تقسیم کار کے مطابق پنجاب کو دو ولاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے صبح پنجاب شمالی کے لیے محترم سید ہلال غازی کو جبکہ جنوبی پنجاب کے لیے عمر معاویہ والیان مقرر کیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلوجستان کے ولایات اقلاط و مکران کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس ولاد کے لیے شاہین بلوچ کو والی مقرر کیا گیا ہے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 اس سمیت کئی اہم سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صبح پنجاب شمالی کے والی محترم سید ہلال غازی صاحب حق کی خاطر مرتے ہیں باطل تو خوف زدہ ہے ہم شمع حق کے پروانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم تکراتے ہیں طوفانوں سے ہم منزل پیاری جانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفانوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر, اکبر محترم والی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا آتے ہیں پہلے سوال کی طرف پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ولاطوں کا اعلان کیا پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کا وجود اور سیٹ اپ موجود ہے محمد احو صلی علیہ رسول ہل کریم پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ولادوں کا اعلان اور یا پنجاب میں تحریک طالبان کا وجود اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں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 لاہو اکبر اللہ اکبر لاہو اکبر،, اکبر اس بات ہی جازی سر یہ ہمارے فخر سے اونچے ہوتے ہیں اس بات ہی جازی سر یہ ہمارے فخر سے اونچے ہوتے ہیں سخموں کے تمغے لے کر ہم جب آتے ہیں میدانوں دل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفانوں سے جادہ حق کے راہی ہے ہمیں منزل پیاری جانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم ٹکراتے ہیں طوفانوں سے اللہ اکبر اللہ ہو اکبر اللہ, ہو اکبر اللہ, ہو اکبر اللہ ہو اللہ اکبر اللہ ہوک اللہ اللہ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 شاید کچھ ہیں اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ رک اکبر اللہ, اللہ،, اللہ, اکبر اللہ جو